سے گزارش ہے ان خلاف نادائی بادہی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذين ہم جو کام بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کرتے ہیں یا نبی علیہ اصلاۃ السلام کی مبارک سنت کے خلاف کرتے ہیں اس کو گناہ کرتے ہیں ہر گناہ کے اندر کچھ آخرت کے نقصانات بھی ہیں اور کچھ دنیا کے نقصانات بھی ہیں جو گناہ بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی سزا جڑی ہوتی ہے جناکہ کچھ سزا تو آخرت میں ملے گی اور کچھ ایسی سزائیں ہیں جو اسی دنیا میں ملتی ہیں بنا کے حافظ میں قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ادا ودوا اس میں تفصیل لکھی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا دنیا میں کیا اس کو بدلہ ملتا ہے دنیا میں کیا سزا ملتی ہے آپ خود بھی غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے مثال کے طور پہ سب سے پہلی سزا یہ کہ انسان کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا گناہ کہ جو انسان گناہوں میں ملوث ہو نماز کو دل نہیں چاہتا کتابت کو دل نہیں چاہتا مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا نیک محفل میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا نیکی کو دل نہیں چاہتا تو نیکی کی توفیق نہ ہونا نیکی کرنے سے جی گھبرانا یہ سب سے پہلی سزا ہے مصیبت نظر آتی ہے فجر کے وقت اتنا اس کو یہ اس میں لگا سکتے ہیں اس میں لگا اس, اس کو نکال کے اس میں لگا دیں وہ فساد ہے <تصف> اور دوسری سزا یہ کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے سکون گٹ جاتا ہے اطمینان چلا جاتا ہے چنان جو لوگ اپنے دلوں میں رہ محرم کی محبت کو پال لیتے ہیں آپ ان کی زندگیوں میں ذرا غور کریں ان کو سکون نہیں ہوتا رات کے دو بجے جاگ رہے ہوں گے تین بجے جاگ رہے ہوں گے نیند نہیں آئے گی دیکھنے کو ان کو زندگی کی ہر نعمت ملی ہوگی مگر مطلب دل کا سکون نہیں ہوگا خود اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے اللہ تعالیٰ دل کے سکون سے ان کو محروم کر کرتے تھے یہ گناہوں کی ایک سزا ہے ایک تیسری نشاندی کے زندگی سے برکت نکل جاتی ہے نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ قوت حافظہ میں برکت حتیٰ کہ جتنے گھر کے لوگ ہیں سب کے سب نوکریاں کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور خرچے پھر پورے نہیں ہوتے تو زندگی سے برکت کا نکل جانا یہ گناہوں کا وبا ہے پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی گناہ کے اکثر لوگوں کو آپ شکوا کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جی بڑی دعائیں معملے ہیں تو قبول نہیں ہوئی تو دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ جی بھی گناہوں کی سزا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے ان نہ ربی رسمی دعا میرا رب تو دعا کو سنتا ہے لیکن اس کو قبول کر لینا یہ اللہ کا اختیار ہے ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بات مانتا ہو سکول میں اچھے نمبر لیتا ہو ماں باپ کے لیے عزتوں کا سبب بنتا ہو وہ بچہ اگر کوئی فرمائش کرے تو آدھا فکرہ سن کے ہم بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اچھا ہم آپ کو یہ لے کے دیں گے اور جو بچہ ضدی ہو ماں باپ کی بات نہ مانے سکول میں بھی فیل ہو وہ کہتا بھی رہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے ماں باپ سنی ان سنی کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی گھر میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو نفرمان نہیں کرتا ہے اس کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں جو فرما بردار ہوتا ہے اس کی بات کو فوراً پورا کر دیتے ہیں رب کریم کا بھی یہی معاملہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتے ہیں اور جو گناہوں بری زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنی ان سنی فرما دیتے ہیں تو <تصفح> گناہوں <تب> <تصفح> بڑے نقصانات ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جب زندگی میں برکت نہیں ہوتی تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت بس دین ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے حضرت بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے تو بہت لوگ آتے ہیں اور خوش بھی واپس جاتے ہیں دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا یہ جو کام ادھورے رہ جاتے ہیں مکمل نہیں ہوتے یہ بے برکتی ہے اگر زندگی میں برکت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کام کو مکمل فرما دیں تو یہ گناہوں کے وہ وبال ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں زندگی میں اگر ہم ان سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ نہ ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم گناہ کرنا چھوڑیں اگر گناہ کرتے رہیں گے تو سزائیں موجود رہیں گی موجود ہوتی ہے تو ایفیکٹ بھی موجود ہوتا ہے جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے یہ سزائیں ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوں اب گناہوں کو چھوڑنا اس کو توبہ کہتے ہیں کہ انسان دل میں عدم کر لے ارادہ کر لے میں نے آج کے بعد گناہ نہیں اس لیے جو آج مشہور پڑی گئی یا توبو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو توبہ کے فضائل تو آپ نے کئی مرتبہ سلے ہوں لیکن توبہ کرنے والے بندے کو کچھ مسائل پیش آتے ہیں ان پہ آپ نے کم بیانات لہٰذا آج کی مجلس میں یہ عاضف اس زاویے سے بات کرے گا کہ جو توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو کیا مسائل پیش آتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ کرتے وقت نیت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دوں اگر کوئی اور نیت ہے تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے مثلاً ایک آدمی یہ کہے یوے میں میں نے بہت رقم ہار کی بڑا نقصان ہو گیا میں نے نیت کریات کے بعد یوا نہیں کھیلوں گا اس کو توبہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہ تو مال پیسے کے نقصان کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ چھوڑتے وقت نیت ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے پھر بندہ کہے جی میں نے غیر محرم سے تعلق جوڑا میری بڑی بدنامی ہوئی میں آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا اس کو توبہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ نیت بدنامی سے بچنا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں تو گناہ چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا اللہ کی عظمت دل میں ہونا اور اس کے حکم کو توڑنے سے انسان کا توبہ کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں ایک بندہ کہہ دیکھنے جی شراب نہیں پی میں بہت بیمار ہو گیا اس کو توبہ نہیں کہبہ کہیں گے جب اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ گناہ کرنا چھوڑے گا دوسری بات کہ ایک ہے انسان کا گناہ سے توبہ کرنا اور ایک ہے کہ اس نے توبہ کرنے میں جو دیر کر دی اس پر بھی توبہ کرنا تو یہ ڈبل توبہ کی طرف ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیس سال کی عمر میں جنا کیا اور اب جب پینتیس سال کا تھا اب اس نے بات سنی نصیحت سنی واضح سنا دل پہ اثر ہوا اور اب وہ توبہ کر رہا ہے اب اس بندے کو ایک توبہ تو جناح کے گناہ سے کرنی ہے اور دوسری توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ اس توبہ کرنے کی توبہ ہمارے اوپر لازم آ گناہ سے توبہ اور توبہ میں جو تاخیر کر دی اس پر بھی توبہ کرنا تو ہم گویا ہم نے گنا کیا ارتقاب کیا اور دوسرا اس پر توبہ کرنے میں ہم نے تاخیر کی یہ بھی ہمارا ایک گناہ تھا توبہ کرنے والے بندے کو چاہیے کہ برے دوستوں سے جتائی اختیار کرے جب تک دوست برے رہیں گے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتے رہیں گے حدیث مبارکہ ہے المر و دین خلیلے دی. بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو جب دوست برے ہوں گے تو وہ برائی کی طرح بندے کو کھینچیں گے اس لیے گناہوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ برے دوستوں کو ہی چھوڑ دیں دیکھیں ایک ہیرا یا موتی اگر گندی نالی کے اندر پڑا ہے تو اس کو آپ صاف پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو گندی نالی سے پہلے نکالیں اگر وہ گندی نالی میں پڑا رہے اور آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو وہ صاف پاک نہیں ہوگا جیسے ہی پانی ڈالنا بند کریں گے پھر گندا پانی اس کو گندا کر دے گا ہاں اگر آپ اس کو نکال کے چند گھوٹ پانی بھی اس پر ڈال دیں گے تو وہ بالکل صاف آف ہو جائے گا تو اس کو معنی یہ ہوا کہ بندے کو برے ماحول سے نکلنا بھی ضروری برے ماحول میں رہتے ہوئے وہ نیچی پر استقامت نہیں حاصل کر سکتا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یارِ بد مارے بد سے بھی زیادہ برا فارسی میں سانپ کو مار کہتے ہیں اور مارے بد زہریل سانپ کو کہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یارِ بد مارے بد سے زیادہ برا کہ برا دوست زہریل سانپ سے بھی زیادہ برا بات سمجھ میں آتی ہے زہریلا سانپ نس لے گا تو انسان کی جان چلی جائے گی اور اگر برا دوست انسان کو نس لے گا تو انسان کا ایمان چلا جائے گا تو یار بد سے بھی زیادہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا لیکن آگے وہ اور عجیب بات لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا جب پہلی دفعہ یہ بات پڑھی تو میرے اپنے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا بات لکھی ہو سکتا ہے کہ برا دوست ہو کلمہ گو مسلمان ہو تو کلمہ و مسلمان شیطان سے بھی برا نہیں ہو سکتا تو یہ کیا بات لکھی کہ برا دوست شیطان سے بھی برا لیکن آگے امام فضال حملہ نے اس کی تفصیل لکھی وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا چوائس ہوتا ہے اگر اس کو ذہن سے جھٹک دے تو وہ برا خیال ختم ہو گیا شیطان گناہ پہ بندے کو مجبور نہیں کر سکتا صرف خیال ڈال سکتا ہے تو شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا صرف خیال ڈالتا ہے لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا بندے کا بازو پکڑ کے اسے اس کی گناہ کروا دیتا ہے اس سے پتہ چلا کہ یار فلد شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم روزانہ اللہ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے برے لوگوں کو چھوڑ دیا بطر کی دعا کرتے ہیں ورلا ص اللہ ورلاخو میں اب پھرو اے اللہ ہم نے خل اختیار کر دیا ہم نے ترک کر دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے تو نماز میں وطر کی دعا میں تو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے برے لوگوں کو اللہ آپ کی خاطر چھوڑ دیا اور دن ہوتا ہے تو ہم انہیں دوستوں کے ساتھ دوستی کی پنگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اگر کرتے ہیں تو برے دوستوں سے یکسر اپنے تعلق کو توڑ لیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنا لیں جو لوگ برے لوگوں سے تعلق نہیں توڑتے وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر دوبارہ گناہ کی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں اس لیے یہ اہم بات ہے کہ برے دوستوں سے انسان جدائی اختیار کرے پھر حرام اور ممنوع اشیا ان کو تلف کر دے مثال کے طور پہ فوٹو البم بنائی تھی اپنے غیر محرم کے فوٹوز میں سجائے تھے تو اب اگر توبہ کی ہے تو ان فوٹوز کو ضائع کرنا ضروری ہے اگر ان کو رکھے گا تو گناہ کی یاد آتی رہے گی اور شیطان پھر کھینچے گا اس زندگی کی طرف جو گناہوں والی تھی ایک بندہ بالفت شراب پیتا تھا اس نے گناہ سے توبہ کر لی اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں ان گلاسوں میں پہلے شراب پیتا تھا اب ان کو میں دھو کے رکھ لوں گا اور اس میں میں جوس پیا کروں گا شریعت کہتی ہے کہ آپ جوس تو پییں گے لیکن جوس پیتے ہوئے آپ کو شراب کا خیال آئے گا لہذا کوئی بھی چیز جو آپ کو گناہ کا یاد دلاتی ہے اس کو بھی تلف کرنا ضروری ہے لہذا ایسی چیزیں جو ممنوعہ اور حرام ہو ان کو چھوڑ دینا ان کو تلف کر دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور انسان نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے تاکہ نیکی کے اوپر استقامت رسیح ہو جائے ہماری زبان میں کہتے ہیں نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی بھی پھول پیر بریاں دے نال لگیا میرے اگلے بھی ڈل پے کہ نیکوں کے ساتھ دوستی کرنے سے میری جھولی پھولوں سے بھر گئی اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے جو پھول پہلے میری جھولی میں تھے وہ بھی نیچے گر گئے تو بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے انسان کے اندر سے نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ توبہ کرے وہ پھر تائبین کے واقعات پڑھتا رہے یعنی ایسے لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ان کے واقعات پڑھنے سے توبہ پر استقامت نصیب ہوتی ہے اور بندہ ہمت کرتا ہے اور نفر شیطان کی مخالفت پہ ڈٹ جاتا ہے چنانچہ عدیق سے مبارکہ ہے کہ نبی علیہ اللہ سے شیخ فرمائے ہیں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا اے اللہ طویب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرگد ہو گیا نبی علیہ الصلاۃ السلام نے رخ مبارک دوسری طرف کر لیا پھر آ اس نے کہا اے اللہ طبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سردر ہو گیا نبی علیہ السلام نے صرف اندر ہٹا لیا تیسری طرف سے آپ کو اس نے پھر کہا اے اللہ اہلا طویبۃسلم مجھ سے بڑا گناہ سردر ہو گیا نبی الاسّام نے پھر تیرے انور ہٹا لیا پھر اس نے چوتھی مرتبہ اقرار کیا جب چار مرتبہ اس نے اقرار کیا تو نبی الصاحب نے فرمایا کہ یہ وہم ہو گیا ہوگا غلط فہمی ہو گئی ہوگی اس نے کہا اہلا طویب اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہو چکی ہوں اور میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اقرار کر رہی ہوں جب اس نے اقرار کیا تو نبی شاہ نے فرمایا کہ اچھا جب بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا یہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی اب آپ ذرا غور کریں کہ اس عورت کو پولیس نے نہیں پکڑا ہوا تھا اس عورت کو کہیں قید میں نہیں رکھا گیا تھا یہ اپنے ضمیر کی قیدی تھی اس کو احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اب میرا معاملہ صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہے آج اگر میں ظاہر نہیں کروں گی اور گناہ سے پاک نہیں ہوگی تو قیامت کے دن میرا گناہ ظاہر ہوگا جیسے ایک حاملہ لڑکی اپنے گناہ کا اظہار نہ بھی کرے تو کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاملہ ہو گئی اسی طرح انسان دنیا میں اپنے گناہ لوگوں سے چھپائے آخرت میں تو نہیں چھپ سکیں گے اس عورت کو پکا یقین تھا گو وہ اپنے حالات کے تحت گناہ کر گئی تھی لمحوں نے خطائیں کیں صدیوں نے سزا پائی مگر وہ جانتی تھی کہ گناہ تو سرگد ہو گیا اب اگر میں اس سے سچی توبہ نہیں کروں گی تو مجھے قیامت کے دن کی رسوائی اٹھانی پڑے گی اور وہ ڈرتی تھی کہ قیامت کے دن کی رسوائی بڑی اور بری ہے لہٰذا وہ خود چل کے آئی اے لاکیسلم مجھے گناہ سے پاک کر گئی اب زنا کی جو سزا ہے اس پہ حد جاری ہوتی ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جب بچے کی ولادت ہوئے تب واپس آؤ اب اس عورت کے پاس آپ سوچیں تقریباً نو مہینے تھے ان نو مہینوں میں وہ ایک بستی سے کہیں دور دوسری بستی میں جا کے چھپ سکتی تھی کچھ کے سر پہ کوئی لٹ لیکن کھڑا ہوا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ نہیں میں نے گناہ کیا ہے تو اب میں نے خود توبہ کرنی ہے اس کو اطمینان نہیں تھا نہ دل میں سکون تھا نہ رات میں بے چینی تھی وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس سزا کو ملنے سے پہلے میری موت آ گئی تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا قیامت کے خوف نے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ڈر نے اس عورت کو بے چین کر دیا تھا لہذا اس نے نو مہینے اسی بے چینی میں گزارے حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو گئی وہ بچے کو لے کر پھر نبی الاسام کی خدمت میں حاضر ہوئی اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی نبی اسلام نے فرمایا کہ اس بچے کو کوئی اور دودھ پلانے والا ہے اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائع نہیں ہوتی تھیں کہ جب جس کو چاہو فیڈر کا دودھ لگا دو عورتیں دودھ خود پلاتی تھیں اور کوئی عورت قریب میں نہیں تھی جو دودھ پلاتی تو نبی اصل نے فرمایا کہ اچھا اس اور اس بچے کو دودھ خود پلاؤ اور جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب میرے پاس لے آنا اب غور کریں اس عورت کو مزید سال ڈیڑھ سال مل گیا کیونکہ تقریباً سال ڈیڑھ سال کے بعد بچہ سالڈ کھانا شروع کرتا ہے وہ اپنے بچے کو لے گئی اور اس نے اپنی زندگی گزاری پھر ایک دن بچہ جب روٹی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ بچہ روٹی کھا رہا تھا وہ بچے کو لے کے پھر نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اہلا طبیف اللہ وسلم اب اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس نے روٹی کھانی شروع کر دی اب میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا تو نبی السلام نے صحابہ سے فرمایا اچھا اس عورت پر حد جاری کر دو وہ عورت چونکہ شادی شدہ تھی اور ہناار کا ارتقاب کیا تھا تو اس لیے اس کو سنسار کرنا تھا عورت کو پتہ تھا کہ اس میں میری بھی رسوائی ہے میرے خاندان کی بھی رسوائی ہے میرے ماں باپ کی بھی رسوائی ہوگی اور مجھ پر اتنی سنگساری کی جائے گی کہ میری موت آ جائے گی وہ اس سزا کو اچھی طرح جانتی تھی مگر پھر بھی اس سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ اس کی سزا آخرت میں برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے لہذا جو بھی ہے مجھے دنیا میں اس گناہ سے پاک ہونا ہے چنانچہ ساوے کے نام نے اس پر حق جاری کی حدیث مبارکہ میں حضرت عمر اللہ نے اس کو جب پتھر مارا تو انہوں نے کوئی بات کر دی جیسے بندہ کہتے ہیں نا کہ تو نے اپنے خاندان کے ناک کٹوا دی تو نے اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا اس قسم کی کوئی بات کر دی اس عورت کو کہ تو نے کیا حرکت کی اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تو جب انہوں نے یہ کہا تو نبی الساں نے فرمایا عمر ایسے مت کہو اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے ثواب کو لوسمت بین سبینہ مدینہ سے وساعت ہو اگر مدینہ کے ستر گناگاروں میں اس کا ثواب تقسیم کیا جائے اللہ ستر گناہ گاروں کی بھی مفرد فرما دے تو جو سچی توبہ کرتے ہیں وہ پھر ایسے پکی توبہ ہوتی ہے کہ ان کے توبہ کے ثواب کو سینکڑوں میں تقسیم کریں تو سینکڑوں کے گناہ مات ہو جائیں تو تائدین کے واقعات پڑھنے سے پھر انسان کو ہمت ہوتی ہے وہ توبہ کے اوپر پکا رہتا ہے اب توبہ کرنے والے بندے کے ذہن میں چند اشکالات پیش آتے ہیں شیطان جان نہیں چھوڑتا ان میں سے ایک اشکال یہ ہوتا ہے میرے گناہ تو کتنے زیادہ ہیں کیا یہ سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے جی ہاں یہ سارے گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ جی کے کچھ سی ہے جبن آدم لو بلغت ضروبوں کا انع اے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں تک چلے جائیں یعنی اتنے زیادہ ہوں کہ زمین کے اوپر بڑھتے بڑھتے آسمانوں تک کا سارا خلا تیرے گناہوں سے بھس جائے اور پھر تو استغفار کرے غفرت القبلا ابالی اے میرے بندے میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تو اللہ تعالی بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس لیے پرواہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے درات سے بھی زیادہ ہیں اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے پتھروں سے بھی زیادہ ہیں تیرے گناہ تھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے تو توبہ کرے گا میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کروا دوں گا تو اللہ رب العزت تو بندے کے اتنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو اس طرح گھبرانا چاہیے کہ یہ ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں اتنے گناہ اللہ کیسے معاف کریں گے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے رب قریب جب رحمت کی نظر کر دیتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ شریعت نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ, اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے سو بندوں کو قتل کیا تھا پھر اس کو تو توبہ کی سوچ تو وہ ایک ایسی بستی کی طرف چلا جہاں علماء تھے کہ میں جاؤں گا اور توبہ کا طریقہ پوچھ کے توبہ کروں گا اللہ کی شان دیکھے راستے میں اس کو موت آ گئی حدیث معدم ہے کہ جنت لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے اب جہنم والے فرشتے کہتے تھے یہ سو بندوں کا قاتل ہے ہم اس کو جہنم لے کے جائیں گے اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں توبہ کی نیت سے چل پڑا اس کو ہم جنت لے کے جائیں گے تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد دعا یا اللہ آپ فیصلہ فرما دیجیے رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ اس بندے کا سفر دیکھو اگر یہ اگلی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو گویا یہ توبہ کے قریب پہنچ چکا اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں اور اگر اپنے گھر کے قریب تھا تو پھر اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں چنانچہ زمین کی پیمائش کی گئی محدثین نے لکھا ہے کہ بستی اور گھر کے درمیان جو فاصلہ تھا بالکل اس کے نصف کے اوپر اس بندے کو موت آئی تھی اور اس کی لاش اگلی طرف گری تھی صرف اتنا اگلا فاصلہ کم ہوا تھا اور اس فاصلے کے کم ہونے کی وجہ سے اللہ نے سو بندوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا تو جو فربدگار اتنا کریم ہو کہ سو بندوں کے قاتل کو بھی توبہ کی نیت کر کے چلنے پر معاف یعنی معاف فرما دے تو یقیناً وقردگار ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا تو دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے بھائی دیکھیں آپ کے سیل فون کے اندر دس میسج ہیں اور آپ ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں سب کو سلیکٹ کر کے تو ایک بٹن دبانے سے دس میسج آپ کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور اگر سو میسج ہیں تو سو ہو جائیں گے ہزار میسج ہیں تو ہزار ہو جائیں گے تو آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن تو ایک دفعہ دبایا لیکن جب سب کو آپ نے سلیکٹ کر دیا تو سارے کے سارے وہ میسجز ایک مرتبہ ہی ڈیلیٹ ہو جائیں گے اسی طرح جب انسان نیت کر لیتا ہے تو گویا زندگی کے سب گناہوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا اب جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سب گناہوں کو یقیناً معاف فرما دیں گے توبہ کرنے والے کے ذہن میں کبھی کبھی شیطان یہ بات ڈالتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر میرے دوست مجھے نہیں توبہ کرنے دیتے وہ بدکردار میرے اوپر چڑھائی کرتے ہیں بھائی یقیناً برے دوست انسان کو مجبور تو کرتے ہیں کہ تم برائی کے اوپر رہو پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ہو جائیں ہم اگر مضبوط ہو جائیں تو کچھ ہمیں برائی کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا چناتے ایسی صورت حال ہو تو دعا کرنی چاہیے حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصب حدیث مبارکہ میں دعا ہے اللہم اللّہ نجاد کا فی و و نعوذ ال من شرورہم شرور ہیں اللہ و عامن رواتنا یہ دعائیں پڑھنی چاہئیں اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بروں کے برائی سے محفوظ فرما توبہ کرنے والے کو کبھی یہ شکوا ہوتا ہے اور جی میں نے تو توبہ کر لی لیکن جو پرانی یادیں ہیں وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن پرانی یادیں عذاب بن جاتی ہیں اس لیے شاعر نے کہا یاد ماضی عذاب ہے یا رب یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے ہاں میرا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پرانی یادیں انسان کو پریشان کرتی ہیں مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن سے گناہوں کی یادوں کو ختم فرما دیں گے ہمارے لیے ان کو بھلانا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو ذہن سے نکالنا بہت آسان ہے اور ہمارے مشائرف نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی دلیل اور پہچان یہی ہے کہ انسان کو پرانے گناہ یاد ہی نہیں آتے ذہن سے یادیں نکل جاتی ہیں انسان کو حسرت نہیں ہوتی کہ میں یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذہن سے نکال دیتے ہیں توبہ کرنے والے کے ذہن میں کئی مرتبہ یہ خیال بھی آتا ہے کیا گناہوں سے اعتراض کرنا ضروری جی ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراض کرنا ضروری ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں مجھ سے خطا ہوئی میں مانتا ہوں کہ میں نے جرم کیا آپ مجھے معاف کر دیجیے یہ اعتراف ضروری ہے گناہوں سے انسان کو اپنا اعتراف کرنا پڑے گا دنیا میں کر لے تو اچھی بات ہے ورنہ آخرت میں تو ہر گناہگار بندہ گناہوں کا اعتراف کرے گا قرآن پاک میں ہے جہنم میں جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر سیوں سے پوچھیں گے ماں تم نذیر ارے تمہیں کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم جہنم میں نہ جانا تم گناہوں سے بچنا وہ آگے سے جواب دیں گے کالو گلا تک جا نذیر کہ ڈرانے والا تو آیا تھا فقط زب نہ ہم نے اس کو جھٹلا لیا یعنی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا ڈرانے والا تو آیا تھا لوگ گھر میں سمجھاتے تھے ماں باپ بھی کہتے تھے گناہ نہ کرو نیک لوگ بھی کہتے تھے گناہ نہ کرو ہم ان کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے اور اخیر پر کہیں گے کہ لو کن نہ اے کاش اگر ہم ان کی بات کو سنتے اور نہ عقیلوں اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی ما ماں ان اصحاب اصی تو ہم آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے نہ ہم ان کی بات سنتے تھے نہ ہم عقل سے کام لیتے تھے اس لیے آج ہم جہنم میں آ گرے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پا تعالیٰ کو بہن وہ اپنے گناہوں کا اطراع کریں گے اعتراف کریں گے فسو کل لے اصاب صحیح تو اگر دنیا میں اعتراف کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں تو جہنم میں جا کے گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا تو بہتر نہیں ہے کہ انسان دنیا میں اعتراف کر لے اللہ کے سامنے اے اللہ میں مجرم ہوں میں آپ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے کئی مرتبہ گناہ کرنے والے بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی میں توبہ تو کر رہا ہوں لیکن لگتا یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکوں گا میں پھر گناہ کر بیٹھوں گا بھئی ہم نہیں گناہوں سے بچ سکتے لیکن اگر اللہ تعالی ارادہ فرما لیں تو وہ ہمیں گناہوں سے بچا سکتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی پر یقین رکھیں اس کی دانت پر اور اس سے مدد مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے کئی مرتبہ انسان توبہ اس لیے نہیں کرتا اور جی اللہ تعالی بڑا رحیم ہے تو اللہ تعالی خود ہی معاف فرما دیں گے بھئی اللہ تعالی رحیم تو بڑے ہیں لیکن معاف اس کو کریں گے جو معافی مانگے گا اگر ایک بندہ گناہوں کہ معافی نہیں مانگے گا تو وہ معافی کا حقدار کیسے بنے گا اس لیے معافی تو مانگنی ضروری ہے ایک مرتبہ میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے توبہ پر ترغیب دی تو وہ کہنے لگا کہ جی آخر قیامت کے دن اللہ نے کچھ لوگوں کی بخش تو کرنی ہے میں نے کہا یقیناً کچھ لوگوں کی بخش تو کرنی ہے اگر ہماری نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس لیے یہ دین میں رکھنا کہ اللہ بڑھ رہی میں معاف کر دے گا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی پھر اللہ کی رحمت ہوگی توبہ کرنے والوں پر جو گناہ بھی کرے اور پھر سینہ دوری بھی کرے تو اس بندے کی بخش نہیں ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ایک نقطہ یہ بھی دین میں رکھ لیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر توبہ نہ کی جائے تو موت کے وقت انسان خود کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی یہ گناہوں کا ووال ہوتا ہے سے انگلیش میں ابن جو رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت انسان کی زبان پہ فالج آ جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو پڑھنے کے قابل نہیں رہتا اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی جنا کا ارتقاب کرتا ہو اور پھر توبہ بھی نہ کرے تو وہ بندہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حیرت کا معاملہ ہے اللہ اس کو کلمے کی توفیق ہی نہیں دیتے تو بھائی اگر موت کے وقت کلمہ ہی نہ نصیب ہوا تو پھر قیامت کے دن رحمت کا کیا معاملہ رحمت تو ان پہ ہوگی جو کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے اس لیے से ہو سے توبہ کرنی ضروری ہے ایک سوال دین میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کئی گنا کرتا ہوں اور پھر توبہ کرتا ہوں پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر, کرتا ہوں, پھر, کرتا ہوں, پھر, کرتا ہوں, پھر شروع کر دیتا ہوں تو میرا بار بار گناہوں کی توبہ کو توڑ دینا کیا اس سے توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کا دروازہ زندگی میں بند نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ زندگی میں بند نہیں ہوتا موت سے پہلے پہلے بندہ جتنی بار توبہ کرے اتنی بار توبہ قبول ہوتی ہے اگر ہزار بار گناہ کر کے توبہ کرے اللہ تعالیٰ ہزار مرتبہ توبہ کو قبول کرواتے ہیں اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب گناہ سے میں نے بڑی جو ہے نا وہ بڑی دفعہ توبہ کی توڑ دی پھر توبہ کی پھر توڑ دی اب تو میرے لیے دروازہ بند ہو گیا دروازہ بند نہیں ہوتا زندگی میں دروازہ کھلا رہتا ہے موت کے وقت دروازہ بند ہوتا ہے اس لیے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف پر مارو ذہن میں کئی دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں دو گناہ کرتا ہوں میں ایک سے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے وہ بے پردہ پائے جھلتی ہے یہ ایک گناہ ہوا دوسرا وہ نماز بھی نہیں پڑھتی ہے دوسرا گناہ ہوا اب وہ کہتی ہے کہ میں نماز سے جو گناہ کیا وہ توبہ کرتی ہوں اور آج سے نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں لیکن ابھی میں پردہ نہیں کر سکتی تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک گناہ سے توبہ کریں گے تو کریں قبول ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا بات تو توبہ کرنی چاہیے چاہے انسان ایک گنا سے کرے یا سب گناہوں سے کرے اچھا کئی دفعہ ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے پہلے توبہ کی تھی پھر توڑ بیٹھا تو کیا اب میں نے اگر گناہ کر لیا تو کسی توبہ کا ثباب ختم ہو گیا نہیں کسی توبہ کا ثواب ختم نہیں ہوتا وہ جو اس وقت ثواب ملے تھا وہ باقی رہے گا اگر پھر گناہ کر لیا تو پھر توبہ کریں گے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اب دیکھیں ایک آدمی کو پسینہ آیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں نہا لوں تاکہ میرے جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جائے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ پھر دوبارہ پسینہ آ جائے گا گرمی کا موسم ہے تو ہر عقلمند بندہ کہے گا بھائی نہا لو پھر اگر پسینہ آیا تو پھر نہا لینا یہ تھوڑا ہے کہ جی پھر پسینہ آ جائے گا اس وجہ میں نہاتا ہی نہیں ہوں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے نمازیں ادا کر دی روزے کا ادا کر دیے میں کیا کروں بھئی نماز اور روزے کی ادا کرنی ہوتی ہے چنانچہ اگر ہم نے زندگی کے آٹھ سال گناہ نماز نہیں پڑھی تو ہمارے ذمے آٹھ سال کی نماز ادا کرنا لازم ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فرض جو ہے ادا کرنے شروع کر دیں فجر کے دو پر زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار فرض اور تین فطر یہ ادا کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل سترہ رکتیں بنتی ہیں اب دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ عشاء کے بعد ساری نمازیں پانچ جو ایک دن میں ہوتی ہیں ایک ہی مرتبہ وہ سترہ رکتیں ادا کر لیں تو ایک دن کی نماز آپ کی پوری ہو گئی اور ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز کے اور فرض پڑھ لیں تو بھی اس طرح نماز ہو جائے گی کوشش یہ کریں کہ ہر دن میں ایک دن کی نمازیں ادا ہو جائیں یعنی ادا ہو جائیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے پندرہ پندرہ سال کی نمازوں کو ادا کر لیا اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور بندہ نمازیں ادا کر لیتا ہے ویسے بھی دنیا میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ بندہ قسطیں منا دے کہ جی میں آپ کو ہر مہینے دے دوں گا تو لوگ کہہ دیتے ہیں عدالت بھی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہر مہینے اتنی قسط ادا شروع کر دو تو قسطیں ادا کرنے والا عدالت سے بھی بری ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی تم ایک وقت میں نہیں دے سکتے قسطیں ادا کر دو اور تمہاری جو ہے وہ کردہ ادا ہو جائے گا اسی طرح جو بندہ روزانہ ایک دن کی نمازیں پوری کرنا شروع کر دے تو وہ گویا قسطیں ادا کرنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدا نمازوں والے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں عورتوں کو رمضان میں کچھ روزے نہیں رکھنے ہوتے جن دن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑتیں ان دنوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتی لیکن وہ روزے معاف نہیں ہوتے وہ روزے بعد میں ان کو رکھنے پڑتے ہیں اگر انہوں نے نہیں رکھے تو اب ان کو رکھ لینے چاہیے اور اس میں گرمی سردی کا مسئلہ نہیں ہے بل عورت یہ سمجھتی ہے کہ جی سردی کے دن ہیں دن چھوٹے ہیں میں آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہوں تو شریعت اجازت زیادہ دیتی ہے بے شک سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لو جب روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے تو روزے رکھنے چاہیے تاکہ سر سے وہ فرض ادا ہو جائے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں جس بندے کی فرض نمازیں رہتی ہو نا وہ نفل نہ پڑے نفلوں کی جگہ بھی اپنے فرض کی کدا کرے مثلاً تہجد میں اٹھ گیا اب اس کو تحجد کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تہجد کے وقت بھی کذا نوازوں کی نیت کر لے گا اس کو تہجد کا بھی ثواب ملے گا کزا نوازیں بھی ادا ہو جائیں گی دونوں ثواب مل جائیں گے اس کو اس لیے اپنی کزا نوازوں کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے ان کو ادا کرنا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو کسی کی غیبت کی میں کیا کروں بھائی جس کی غیبت کی یہ حقوق العباد میں سے ہے اس بندے سے جا کے آپ معافی مانگے مگر اس کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا یہ کہا ایسا کریں گے تو الٹا دشنی بن جائے گی آپ اتنا جا کر کہہ دیں کہ جی مجھ سے آپ کے حقوق میں کوتا ہوئی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اس طرح سے معافی مانگیں گے تو اگلا معاف کر دے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگی اور اگلا بندہ مسکراہ پڑا تو اس پر بھی اس کی معافی ہی سمجھی جاتی ہے ہمارے بزرگ تھے بڑی عمر کے تھے ان کی عادت تھی جس بندے کو ملتے تھے اسی کو کہتے تھے بھائی آپ کے حقوق تو میرے اوپر بہت زیادہ ہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں تو اگلا بندہ مسکراہ پڑتا تھا یہ کہتا تھا یہ جی کوئی بات نہیں وہ ہر ایک سے معافی مانگتے تھے ہمیں بھی ایک اچھی عادت اپنانی چاہیے دوسروں سے معافی مانگنی چاہیے خاندان بیوی سے معافی مانگ لے بیوی خاندان سے مانگ لے اپنے چھوٹوں معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے قیامت کے دن معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے قیامت کے دن کوئی بندہ دوسرے کو معاف نہیں کرے گا اس لیے ہمیں دنیا ہی میں اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے اعلان کیا جاتا ہے بھئی اگر اس بندے کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو برا سال اعلان کروایا ہے کہ ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ حساب کر سکتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی اگلی بات یہ کرتے ہیں وہ اگر کسی کا دل دکھایا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کو معاف کر دیں پہلی بات تو یہ بتائیں جن کا دل اس بندے نے دکھایا ہوگا کیا وہ جنابہ پڑھنے آئے ہوں گے اور دوسری بات کہ اگر آئے بھی ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا تو مرتے وقت اعلان کروانا کافی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں معافی مانگیں اور زندگی میں معافی مانگنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ معاف کر دیتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو ایک بندے کو قتل کر دیا میں کیا کروں یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے تو سن لیجیے کہ جو بندہ قتل کرے اس پر تین طرح کے کام لاگو ہو جاتے ہیں تین حق آتے ہیں ایک اللہ کا حق کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور دوسرا غورس کا حق جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان کا بھی حق آتا ہے چنانچہ اگر اس بندے نے ارادے سے قتل کیا تو اس کا احساس ادا کرنا ہوگا اور اگر بغیر ارادے کے گناہ ہو گیا تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی بغیر ارادے سے کیا مراد ایک بندہ گھر سے نکلا گرو لینے کے لیے راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا پھر بندہ موت ہو گیا اب یہ بندے کو مارنے کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلا تھا لیکن اتفاقی طور پہ قدرتی طور پہ وہ بندہ سامنے آ گیا اور وہ مر گیا ایکسیڈنٹ سے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوتی ہے اور جو بندہ اراد دوسرے کو مارے اس کا کساس ادا کرنا ہوتا ہے تو یہ وہ رساس کو دینا پڑتا ہے تب گناہ ماف ہوتا ہے تو ایک حق اللہ کا کہ اللہ سے معافی مانگے دوسرا حق وہ رسا کا ان کو دیت دے یا کسا صدا کرے اور تیسرا حق اس مقتول کا بھی ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے بخشش کی دعا کرے اگر یہ بندہ تین کام کرے گا تو شریعت کہتی ہے اس بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے چوری کی تو بھائی جو پیسہ آپ نے چوری کیا اس پیسے کو اس بندے تک واپس لوٹا دیں اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ چوری کے گناہ کو معاف کر دے گی اگر یہ بندہ کہہ جی کہ جس کا پیسہ چوری کیا وہ فوت ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا اس کے براسات تو موجود ہیں یہ پیسہ اس کے براسات کو تقسیم کرے تو وہ چوری کا گناہ معاف کر دیا جائے گا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے شراب پی میں کیا کروں بھائی اللہ سے بھی معافی مانگے اور شراب پینے کے گناہ کی وجہ سے اب آپ نیک کام میں آگے قدم بڑھائیں جہاں پانی نہیں ملتا ان غریبوں کو پانی پلائیں تاکہ اللہ اس کے بدلے شراب پینے کے گناہ کو معاف فرما دے سابق کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ اس کو کمپرسیٹ کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے انہوں نے ایمان لانے سے پہلے صحیح دناہ میرے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دل کو بہت دکھ تھا تکلیف تھی جب وہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے, نے کہہ دیا آپ چلے جائیں آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے چیزیں یاد آتے ہیں میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے تو وہ چلے گئے تھے مگر انہیں یہ فکر تھی کہ اب میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دل کو خوشی ملے چنانچہ جب نبی السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک بندہ تھا اس کا نام تھا مسلمہ اس نے نموت کا دعویٰ کر دیا اس کو کہتے تھے مسلمہ کا داغ جھوٹا بندہ چناتی وقت کے خلاف مسلمانوں نے لشکر کشی کی حضرت واشدلانہ اس میں شامل تھے حضرت واشد العالو سوچا کرتے تھے اگر مجھے مسلمان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل حضرت امیر امداد لانو والا جو گناہ تھا اس کی کمپنسیشن ہو جائے چناتے ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے مسلمہ بن کر مسلمہ کا ذات کو انہوں نے قتل کیا وہ کہا کرتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ میرے پہلے والے گناہ کو باہ پر دے ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو بہت گناہ کیے اور میں نے تو حرام مال سے اپنے جسم کو پالا بھئی اگر حرام مال سے جسم کو پالا ہے اب اس جسم کو دین کے لیے آپ استعمال کریں اللہ کے راستے میں نکلیں دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے نکلیں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو استعمال کریں اللہ کے ذکر میں عبادت میں استعمال کریں اس جسم کو نیکی میں استعمال کریں گے تو جو گناہوں سے پالا تھا جو گناہ کی کمپنسیشن بن جائے گا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو بہت گناہ کیے میں تو بہت ہی زانی قسم کا آدمی ہوں شریعت کہتی ہے اچھا اگر تم نے لوگوں کی عزتیں لوٹیں اب تمہارے پاس مال پیسہ ہے تم غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کرو تاکہ ان کی عزتیں محفوظ ہوں یہ عمل تمہارے لیے اس گناہ کے زنا والے گناہ کی کمپنسیشن بن جائے گا. تو جیسا گناہ کیا انسان ویسا ہی نیک کام کرے تاکہ گناہ کی کمپنسیشن ہو جائے ایک آدمی نے بہت زیادہ زبان سے جھوٹ بولا غیبت کی اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے قرآن پڑھے اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کی تعریفیں کرے زبان سے جتنا اللہ کی تعریفیں کرے گا اس کے زبان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے یہ تو وہ مسائل تھے کہ توبہ کرنے والے بندے کو کیا کرنا چاہیے اب ایک اور بات توبہ کا طریقہ کیا ہے صحیح سہینہ صدیقہ فلاں روایت کرتے ہیں کہ نہ سامنے اشاعت فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکت نفل ادا کرے اور دو رکت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اشتکار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گے تو دو رکت صلاط و توبہ پڑھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے اگر آپ دور نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے اس کے بعد دل میں یقین رکھیں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہاں یہ بات اپنی جگہ سچی ہے کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہو تو پھر اتنا ندامت ہو لجاجت ہو دل میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اتنا ندامت سے معافی مانگے اللہ کو پیار آ جائے کہ میرا یہ بندہ گناہوں پہ کتنا نادم ہے کتنا گناہوں پہ شرمندہ ہے یہ کتنا میرے سامنے فریاد کر رہا ہے آج جی کے ساتھ اللہ کے سامنے جتنی آج جی کر سکے اتنا کرے اللہ معاف کروا دیں گے چناتے واب مدبر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا شابن عاطم بہت ہی بدکار تھا اتنا بدکار تھا کہ بستی والے اس سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے یہ कर کر لیا تھا کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو اس بستی سے ہی نکال دیں گے اس کو ماں باپ نے بھی سمجھایا دوستوں میں بھی سمجھایا مگر تو گناہ چھوڑتا ہی نہیں تھا چنانچہ جب سب نے سمجھایا تو وہ کچھ دن تو گناہوں سے بچا رہا پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے گناہ کا پھر انتخاب کیا بستی والے جمع ہو گئے انہوں نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ جی پھر اس نے ہی حرکت کی ہے ماں باپ نے کہا کہ ہم تو خود بھی سمجھا کہ تنگ آ گئے ہم کیا کریں چناتے بستی والوں نے پہلے تو اس کی خوب پٹائی کی اور پٹائی کرنے کے بعد اس کو دھکے دے دے کے زلیل رسوار کر کے بستی سے باہر نکال دیا کہ تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو ذرا اور کیجیے جس بندے کو جس بندے کو پبلکلی اس طرح انسلٹ کر دیا جائے ہیملیٹ کر دیا جائے اس کا کیا باقی رہتا ہے وہ بہت دکھی تھا کہ لوگوں کے سامنے میری بڑی لت ہوئی جب وہ شہر سے باہر نکلا تو شہر کا جو چار دیواری تھی چھوٹے شہر ہوتے تھے چار دیواری بنی ہوتی تھی حفاظت کے لیے تو دروازے کے بالکل سامنے ایک جگہ درخت تھے وہ وہاں جلا گیا کہ میں یہاں جا کے رہتا ہوں مگر اس کے پاس نہ کھانا تھا نہ بستر تھا کوئی چیز نہیں تھی لگتا یوں ہے کہ جیسے سردی کا موسم تھا اس کو بخار ہو گیا اب سردی کا موسم ہو بخار بھی ہو جائے پھر سردی سے بچنے کے لیے کوئی چیز بھی لو تو بیماری ایگریویٹ کر جاتی ہے اس کی بیماری بھی بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا جب موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میرا کوئی دوست نہیں جو مجھے تسلی دلاتا میری ماں میرے پاس نہیں میری بیوی میرے پاس نہیں جو اس دکھ میں میرے ساتھ ہوتی میں اکیلا ہوں ہوں اور اپنے شہد سے نکال دیا گیا ہوں اے اللہ میرے تیرے سوا کوئی نہیں میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ بس تو میرے گناہوں کو معاف کر دے جب اس نے اللہ کے سامنے اتنا آجزی کے ساتھ معافی مانگی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا چنانچہ یہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو وہی نازل فرمائی اے میرے پیارے علیہ السلام موسر من ولیمول میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موتا آ گئی اب آپ جائیں اور اس کو جا کے غسل دیں اور اس کو کفن دیں اور اس کا جنازہ پڑھائیں اور اعلان کر دیں کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا حضرت علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا تو بنی اسرائیل کے بڑے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ایک ولی کا جنازہ ہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے جب وہ وہاں پہنچے آرے پھو انہوں نے اس کو پہچان دیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے مستی سے نکال دیا تھا یہ تو وہی مدگار ہے اس کو انہوں نے حضرت مس علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ تو فرماتے تھے کہ اللہ کی وحی آئی ہے میرے علیہ میں ایک غلی فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھو میں جنازہ پڑھنے والے کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا اور یہ تو حاضہ ہو الفاسق یہ تو وہی فاسق ہے اللہ دیہی اخرج ناول جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا بتاج بہ موسع علیہ السلام بھی بڑے متعجب ہوئے کہ ہاں یہ لوگ بات تو ٹھیک کرتے ہیں بندہ تو وہی ہے تو موص علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے رب کریم نے فرمایا اے پیارے علیہ السلام یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں بندہ وہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اس وقت اس نے اپنے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اس کو کوئی اپنا نظر نہیں آیا لم ذرا حمیمہ والا صدیقہ نہ اس کو کوئی دوست نظر آیا نہ اس کو کوئی اپنا نظر آیا اس وقت اس نے فریاد کی ہے اللہ میری ماں ہوتی مجھے تسلی دیتی میری بیوی میرے پاس ہوتی میری بات کو سنتی مجھے دلاسا دلاتی اللہ میرے پاس تو کوئی نہیں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا جب اس نے مجھ سے یوں معافی مانگی تو اے علیہ السلام میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا لہذا اب یہ اتنا نیک ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس پر یہ کیفیت آئی اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ میں اکیلا ہوں ذلیل ہوں اپنے بستی سے دور ہوں اے اللہ سب نے میرے اوپر طرز کھانا چھوڑ دیا لیکن آپ کو ارحم الراحمین ہے اے اللہ آپ مجھ پر طرس کھانا نہ چھوڑیے اس لیے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اے مصر اسلام اس نے میری رحمت کا مجھے واسطہ دیا اور مجھ سے اس طرح معافی مانگی کہ اگر میں اس کے معافی کے ثواب کو اس وقت اگر یہ بندہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کی مجھ سے درخواست کرتا اے موسا اسلام میں پوری دنیا کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کیا جاتا اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے پھر عقیر پہ اللہ فرماتے ہیں اے موسا علیہ السلام غریب جو پردیسی ہوتا ہے میں اس کی پناہ گاہ ہوتا ہوں اور وہ اور جس کا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا اس پر رحم کرنے والا میں ہوتا ہوں اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں اور جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بندے کے دوست ہیں بندے پر رحم کرنے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لا لگائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں تو توبہ کرنے والے بندے کو چاہیے کہ گناہوں پہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گے حتیٰ کہ اگر وہ آسمان کی چوٹ بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے اللہ اتنے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گے تو آج کی منس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی معافی مانگیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ اللہ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دے ہمارے لیے یہ معافی مانگنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ یقینا ہم پر رحمت فرمائیں گے اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اختتام کے وقت دعا کریں گے تو سب حضرات دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پہ لالے ہوتے ہوئے توبہ بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں اللہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق محمد المبارک ببار اے کریم آقا ہم آپ کے آج مشکل بنتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناؤں سے درگزر فرما یا وہ کی بندہ خوشی فرما اللہ ہم نے جو گنا دل میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں معاشیت کی جلت سے محفوظ فرما اور ہمیں تعاش کی عزت نصیب فرما کریم آکا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے بےآسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے درد سے دور نہ فرما اے اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اہل عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما میرے مالک دوستی کے رنگ میں دشمن کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اے لا حافظوں کے حضرت سے محفوظ فرما کریم آکار پر رحمت کی نظر فرما اہل ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اللہ ہمیں اپنے اختیار سے قلب پڑھنے کی توفیق طافرما اس سے پہلے کے ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق طا فرما اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسلیں توبہ کرنے کی توفیق طافرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوا کی پوشاک پہننے کی توفیق طافرما اور اس سے پہلے کے لوگ ہمارا ہماری نماز پڑھیں اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ میں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں برا دن بنا اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اہل اس کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ سال نہ آئیے اور اس کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ کو بھی معاف کروا دیجیے کتنے لوگ ہیں آپ سفید کر بیٹھے اگر کے دل سے آ کر بیٹھے اے اللہ آپ کے ابیب سلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے اے اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے ہمارے قسروں کو معاف کر دیجیے ہماری ختموں کو معاف کر دیجیے اے اللہ آج گناہوں سے پاک کر دیجیے دی دی، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے دی ہم دی، پر رحمت کی نظر فرما ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے اللہ کی سے ہمیں تع کی عزت نصیب کرنا اہل مستورات بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہے اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا کروا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اتنا لحاظ کر لیتے ہیں اے اللہ یہ بنیاں آپ کے در پہ آ کے بیٹھی ہیں دعائیں مانگ رہی ہیں دامن سے لائے بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ان کے مرادوں کو پورا کر دیجیے اے اللہ یہ اپنے دل کے غم کس کے سامنے کھولے اے اللہ یہ دل کے حال کس کو جا کر سنائے آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے ان کے گھر کے اہلا معاملات کو اچھا کر دیجئے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو شادی شدہ ہیں ان کو خام کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اہلا جو جوان العمر ہیں ان کو نیک دین دار قدردار لوگوں کا ساتھ نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پرمتکار عالم آپ نے آپ نے ارشاد فرمایا وہ امتائ فلاطن ہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اہلا آپ بھی انکار نہ فرمائیے اہلا ہماری فریاد کو قبول کر لیجئے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف کر لیجئے میرے مالک جب چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے تو ماں کے پاس آ کے روتا ہے امی میں مٹی میں لچڑ گیا ہوں آپ مجھے نہلا دیجیے صاف کپڑے پہنا دیجیے ماں ڈانٹتی ہے سمجھایا تھا کیوں تم نے مٹی یا اپنے آپ کو کر لیا بچہ کہتے ہیں امی مجھ سے ندانی ہوئی گھلتی ہوئی میں گر پڑا تھا امی اگر آپ مجھے صاف نہیں کریں گی تو میں کیسے صاف ہوں گا اے اللہ ہمارا حال بھی اسی بچے کی ماہر ہے ہم گناہوں کی نجازت میں لچڑ چکے ہیں اے اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں اگر آپ ہم پر رحم نہیں کھائیں گے تو کون رہن کھائے گا اے اللہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلایا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے اللہ جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کتنے مانگے آپ ہی کا در ہے اے اللہ مہربانی کما دیجیے ہم تو رحمت کی نظر کر دی دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی دیجیے غریب آتا مہربانی کا معاملہ فرمائیے دی اہل تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اہل رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمارے دلوں کو دھو دیجیے صاف کر دیجیے اور ہمیں نیکی کے اوپر جما دیجیے اہلا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اتنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف کروا دیجیے اہلا یہ دوست محبت کے بیان سننے کے لیے آئے اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت رفیق کروا اہلا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر پروا اہلا آپ کے حبیب صلی اللہ وسلم کے سامنے قبیلا طے کی عورت اچانک ننگے سر آ تھی تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے اس کے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا تھا اے اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اے اللہ رحمت کا معاملہ فروا دیجیے اے لا امن و کی زندگی نصیب فرما اے <تصفح> اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما کریم آکا مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی طبیعت پیدا فرما جن کے کاروبار میں نقصان ہے اے اللہ ان کو نفع بخش کاروبار عطا فرما اے <تصفح> اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما ہمیں دین کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے تین حرم کی حفاظت فرما کریم آ وہ آپ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں احرام باندھ کے چلتے ہیں البیک اللہ لبیک پڑھتے ہیں اللہ کوئی کباب کعبہ جا کے کرتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نقل پڑھتا ہے کوئی منتظم پہ لپٹ کے دعائیں کرتا ہے کوئی حضرت کو بوسے دیتا ہے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دیجیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری قبولیت والی نصیب فرما دیجیے اہل مدار سے کی فادر فرما تبلیغ کے کام کی حفاظت کرنا خانداہوں کی حفاظت کرنا یہ دین کی گوشتوں کی حفاظت کر رہا اہلا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کروا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر کروا آنے والے زندگی کو قدری زندگی کا کپارا بنا اہلا جن دوستوں نے ان, مح... ان محافل کے لیے کوششیں کیں اور جنہوں نے اس کی اصول دی اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول کروا اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کروا اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کرما ربنا تقبل منا مینا انبی راجیمینا کان تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ راہیب سیدنا محمد علیہ اور بے رحمتی کیا رحمت